السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ کے سلسلے میں مثالیں جو تھی وہ ایک حد تک کمپلیٹ تو کی لیکن اس وقت میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے ڈائنامک پروگرامنگ کی یہ ہم بعد میں بھی دیکھیں گے گراف الگردمز کے سلسلے میں بلکہ اس کے بعد بھی کافی مواقع آئیں گے شاید اس کورس میں نہیں لیکن آئندہ کورسز میں اور پھر آپ کی پروفیشنل لائف میں جہاں پہ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے وہ کافی مفید ثابت ہوگی یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں بلکہ اگلے ٹاپک کی تمہیر کے سلسلے میں کہ اصل میں ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ آپٹمائزیشن پرابلمز یا آپٹمائزیشن جو ایک اسٹریٹجی ہے اس سلسلے میں ہم نے ڈسکس کی تھی آپٹمائزیشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک پرابلم ہے جس میں ملٹیپل سولوشنس پاسبل ہیں اور آپ ان میں سے جو سب سے بہترین ہے یا سب سے آپٹمل ہے وہ چننا چاہتے ہیں وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں یہ آپٹیمل اسٹریٹجی جو ہے یہ شاید اگر کاسٹ بیسڈ ہے یعنی کہ کچھ قیمت ہے وہ آپ کم سے کم کرنا چاہتے ہیں یا اگر وہ پروفٹ ہے تو اس کو بڑھانا چاہتے ہیں ایڈٹ ڈسٹینس کا کیس دیکھا وہاں پہ ہم منیمم ایڈٹ ڈسٹینس کی تلاش میں تھے 01 ون نیپسیک میں کیا تھا ہمارے پاس ایک بیگ ہے جس میں ہم قیمتی سے قیمتی چیزیں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ جو بیگ کی ٹوٹل ویلو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے آپٹمائزیشن ایک بہت بڑا ایریا ہے اور اس کے لیے کئی ایرگریدم صرف ڈائنامک پروگرامنگ نہیں بلکہ یہ اگر آپ آپریشن ریسرچ میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ ٹاپک ڈیٹیل میں کور ہوتا ہے اس میں لینئر پروگرامنگ برانچ اینڈ باؤنڈ گریڈی ایرگریدمس کئی जो ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں آپٹیمل سولوشن کی تلاش میں ایک لحاظ سے یہ ایریا پروڈکشن میں خاص طور پہ مینوفیکچرنگ میں بھی کافی کارآمد ثابت ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پروفٹ میکسیمائز کیے جائیں یا کسی چیز کی ویسٹیج ہے اس کو کم کیا جائے اور بقیہ اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں جو کہ شاید اس کورس میں تو ہم ساری نہ دیکھ سکیں البتہ آئندہ جو ہیں ان کے مواقع آپ کو ملیں گے اور بلکہ میری تجویز ہے کہ اگر موقع ملے تو آپ آپریشن ریسرچ میں جا کے اس ایریا کو دیکھیں اور اگر ہو سکتا ہے تو اس میں کورسز بھی کریں یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایریا ہے خاص طور پہ آج کل کی دنیا میں جہاں پہ ہم پروڈکشن اوریئنٹیڈ جو اکانمیز ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ ہم چیزیں بنانا چاہتے ہیں ان کو بیچنا چاہتے ہیں لیکن اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو ہم کم سے کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ البتہ ہم فی الحال چند اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہی ایلگردمس ڈیولپ کریں گے کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ایک پرابلم آئے تو یہ سوچنے کی بجائے کہ اس کے لیے ہم سی پلس پلس کا کون سا پروگرام لکھیں یا کون سا ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال کریں پہلے ہم سوچیں کہ اس پرابلم کو ہم حل کیسے کریں گے وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی ایک دفعہ ہم اس پرابلم کو کسی اسٹریٹجی کی ڈومین میں لے آئیں یعنی کہ یہ کوئی سارٹنگ کی پرابلم ہے یا دیکھا کہ یہ آپٹمائزیشن پرابلم ہے اگر فرض کریں وہ آپٹومائزیشن پرابلم نکلی تو پھر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ڈائنامک پروگرامنگ استعمال کریں اگر ڈائنیمک پروگرامنگ جو اسٹریٹجی ہے وہ نہیں اپلائی ہوتی تو آج کا ٹاپک جو ہم اب شروع کرنے لگے ہیں گریڈی اسٹریٹجی اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں یہ بھی ہے کہ گریڈی اسٹریٹجی بھی نہیں کام کرے تو پھر آپ کوئی اور اسٹریٹجی برانچ اینڈ باؤنڈ یا لینئر پروگرام کی جانب آپ کو جانا پڑے گا جیسے کہ میں نے ارض کیا آج ہم ایک نئی اسٹریٹجی آپٹمائزیشن کے حوالے سے کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں اور وہ ہے گریڈیدمس یہ بھی ایک ڈومین ہے اور اس ڈومین میں کچھ پرابلم ایسی ہیں جو کہ یہ گریڈی اسٹریٹجی بڑی اچھی طرح اور پولون ٹائم میں سالو کر لیتی ہے اور اس بنا پہ اگر آپ کو ایسی پرابلم نظر آئے تو یقیناً آپ ایسے الگردمز استعمال کریں جو یہ گریڈی سٹریٹیجی پہ کام کرتے ہیں پچھلی دفعہ جیسے کہ ڈائنامک پروگرامنگ کا کیس تھا میں نے مثالوں کے ذریعے ڈائنامک پروگرامنگ جو تھی وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ ہوتی کیا ہے وہاں پہ جو صورت حال سامنے نظر آئی کہ پرابلم جو ہے اس کی آپ ریکرسیو فارمولیشن کریں یعنی کہ ایک ریکرنس ریلیشن بنانے کی کوشش کریں البتہ جو اس کی سلوشن ہے اس ریکرنس ریلیشن کے لیے اس کے لیے ہم نے ذرا چالاکی بھی کی یا کلیور طریقے استعمال کی ہے جس میں محرک یہ تھا کہ ریکرسیو الگریدمس جو ہیں اس میں بعض کا بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے خاص طور پہ اگر آپ کو آل پاسبل solutions دیکھنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم باٹم اپ طریقے سے اس کی سولوشن ڈیولپ کرتے تھے یہ کاروائی ہم نے تین چار مثالوں میں کی گریڈی ایلگردمس جو ہیں وہاں پہ ریکرنس تو نہیں ہوگی وہاں پہ ایک اور تھنکنگ ایک اور محرک ہے تو آئیے گریڈی ایلگردمس یا یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں پہلے کچھ بات کرتے ہیں ان جنرل اور پھر میں مثالوں کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ greedy strategy ہے کیا اور وہ کون کون سی پرابلمس ہیں یا چند ایک پرابلم جو کہ اپنے طور پہ کافی امپورٹنٹ ہیں ان میں یہ greedy strategy کیسے استعمال کی جاتی ہے اور سے نتیجہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے اینپٹمائزیشن پرابلم از ون ان وچ یو وانٹ ٹو فائنڈ ناٹ جسٹ solution But the best سولوشن یہ بھی ہے کہ ہم نے فرسٹ کریں ڈائنمک پروگرام جب کر رہے تھے تو ریکرنس ریلیشن بنانے کے بعد ہم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ویلو لو اور اس کے لیے ریکرنس ریلیشن کو سالو کرو اور جو بھی جواب آتا ہے وہی اس کی سولوشن ہوگا نہیں ہم نے کئی کیسز ٹرائی کر کے بلکہ وہ جو ٹیبل ہم بناتے تھے کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم بیسٹ پاسبل سولوشن کو تلاش کریں یہ آپٹمائزیشن پرابلم میں ہمیشہ یہی محرک ہے یہی اسٹریٹجی ہے یہی سوچ ہوگی سرچ ٹیکنیکس لک ایٹ مینی پاسبل سولوشنس اور اگر ڈائنامک پروگرام کو دیکھیں اس میں بھی ہوا یا بیک ٹریک سرچ یہ بھی ایک اور اسٹریٹجی ہے سرچ ٹیکنیکس کے حوالے سے ا گرینیدم سمٹائمس ورکس ویل فور آپٹمائزیشن پرابلمس تو یہ بھی چیز ذہن نشین کیجیے کہ گریڈی الگ آپ کہاں پہ استعمال کریں گے یعنی اگر تو آپ نے سارٹنگ کرنی ہے تو وہاں پہ شاید گریڈی الگریدم نہ چلے یہ وہ پرابلمس ہیں جس میں آپ کوئی آپٹمل سولوشن یا بیسٹ سولوشن کی تلاش کر رہے ہیں اور وہاں پہ دیکھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ سے بھی شاید ہو جائے لیکن اگر یہ گریڈی الگ کاروائی آپ ہیں تو ضرور کیجیے کیونکہ ٹائم کے حساب سے اور سمٹائمس اسپیس کے حساب سے بھی زیادہ ایفیشنٹ ہے اکریڈی ایلوڈم ورکس ان ٹو فیزز اور ان ملٹیپل فیزز ایٹ ایچ فیز یو ٹیک دا بیسٹ یو کین گیٹ رائٹ ناو ود آؤٹ ریگارڈ فار فیوچر کانسیکوینس اینڈ یو ہوپ دیٹ بائی چوزنگ ا لوکل آپٹیمم ایٹ ایچ اسٹیپ یو ول اینڈ اپ ایٹ اے گلوبل آپٹیمم فی یہ باتیں زیر نشین کیجئے میں دہراتا ہوں کہ گریڈی ایلگردم جو ہے وہ ملٹیپل فیزز میں کام کریں گے اور ہر فیز میں یہ تھنکنگ ہے کہ یو ٹیک دا بیسٹ یو کین گیٹ رائٹ ناؤ ود آؤٹ فار فیوچر کانسیکوینس اینڈ یو ہوپ دیٹ بائی چوزنگ اے لوکل آپٹممم ایٹ ایچ اسٹیپ یو ول اینڈ اپ گلوبل آپٹیم یہ لوکل بات اور پھر فیوچر کی بات اس کے بارے میں میں تھوڑی سی گفتگو بھی کروں گا لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا جب ہم مثال کریں گے تو وہاں پہ یہ جو سوچ ہے یہ جو طریقہ ہے یہ زیادہ واضح ہوگا اسٹریٹجی کے حساب سے اگر آپ ڈائنامک پروگرامنگ بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم مختلف سٹیجز پہ کام کرتے تھے وہاں پہ ایکچولی ہم وہ سب پرابلمز بناتے تھے اور ہر سب پرابلم کے لیے ہم ایک آپٹیمل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے جو جنرلی ایکچولی فردر سب پرابلمس کی آپٹمل سولوشن کو جوڑ کے بنتی تھی اس کے جوڑنے کا جو طریقہ تھا اس کا بھی ہم خیال رکھتے تھے یہاں پہ ہم شاید حصے تو اس طرح نہ کریں البتہ یہ ہم کریں گے کہ آپٹمائزیشن میں ہمارے پاس چوائسز ہوتی ہیں اور کسی طرح ہم ان چوائسز کا جو کاؤنٹ ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد ہے جب ہم نے فیکٹوریل کا کیس یا دوسرے کیسز کیے تھے وہاں پہ بعض کا ایکسپوننشل کیسز بن گئے تھے ہم نے یہ کیا کہ وہ ریکرنس ریلیشن سے ان نمبر آف چوائسز کو کم کیا جب وہ کم ہو گئی تو ان میں سے ہم نے ایک خاص انداز سے جو بہتر تھے ان کو چنا اور ان کی بنا پہ ہم نے لارجسٹ سب, سب پرابلمز کو سالو کیا گریڈی کے کیس میں یہ ہوگا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب پرابلمس بناؤ اور ان کو آپٹوملی پہلے سالو کرو اور پھر اس سے میں ایک لارجر پرابلم کی آپٹو سولوشن بناؤں گا نہیں یہاں پہ آپ یہ کریں گے کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں اس پرابلم کے حل کرنے کی کسی اسٹیج پہ ہیں این کی ویلو کوئی ہے یا کوئی ہم دیکھیں گے بعد میں گراف الگریدمس میں دیکھیں گے کہ کسی نوٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو سب سے بہتر سولوشن نظر آتی ہے وہ چن لیں اور اس چیز کا لحاظ نہ کریں کہ آئندہ کیا ہوگا یعنی کہ اس چوائس کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو پتا چلے کہ اوہو وہ سٹیپ پہ جو میں نے چوائس کی تھی نا وہ ایکچولی غلط تھی اب یہ آپ دوبارہ دہرائیں گے نہیں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں واپس جا کے اس چوائس کو چینج کرتا ہوں بائنوے اگر آپ ایسے کریں تو یہ وہ بیک ٹریکنگ والی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ ایک چوائس لیں یعنی کہ ایک رستے پہ چل پڑیں آگے جائیں اور پتا چلا کہ یہاں پہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, نہیں نہیں واپس چلو واپس جا کے دوبارہ کوئی اور بہتر چوائس تلاش کرو یہ وہ بیک ٹریکنگ ہے یہ گیم پلئنگ میں اکثر ہوتا ہے فار ایگزامپل آپ چیس کھیل رہے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے تو آپ ایک موو کرتے ہیں ایک پیس کی اور اس کی بنا پہ دیکھتے ہیں کہ بورڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہے پھر ایک اور موو ہوتی ہے اور چار پانچ مووز کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اوہو وہ جو میں نے موو کی تھی اس کے نتیجے میں تو, میں تو ہار جاؤں گا تو آپ پھر بیک ٹریک کریں گے اور کہیں گے کہ میں اس موو کو نہیں لیتا میں اس کو نہیں چنتا گریڈی ہم بیک ٹریکنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم پروو کریں گے چند کے کیس میں کہ اگر ہم کسی موقع پہ یا اسٹیج بائی اسٹیج یا فیزز میں ہر اسٹیج پہ اگر لوکلی اچھا ڈیسیزن لے لیں تو جو فائنل سولوشن نکلے گی وہ اصل میں اپٹیمل نکلے گی یہاں پہ اب مثال کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کا پروف بھی ہمیں پیش کرنا ہوگا البتہ ابھی فی الحال یہی جنرل باتیں گریڈی ایلگردمس کے سلسلے میں فور سم پرابلمس گریڈی اپروچ آلویز gets the optimum فور آلرس گریڈی فائنز گڈ but not always the best solution اف سرو اٹ از کالڈ ا گریڈیور اپراکمیشن فور اسٹل اچھا یہاں پہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ پروبلمس کے کیس میں تو یہ جو گریڈی اپروچ ہے اس سے آپ کو آپٹمل یا بیسٹ سولوشن مل جائے گی کچھ پرابلمس جو کہ ہم آئندہ دیکھیں گے خاص طور پہ این پی کمپلیٹنس کے بعد کہ وہاں پہ گریڈی سے ہمیں ایک اچھی سولوشن تو ملے گی لیکن بیسٹ نہیں اس کیس میں ہم کہیں گے کہ یہ اصل میں ایک ہیورسٹک ایلگردم ہے یا یہ کہ یہ گریڈی ہیورسٹک ایلگردم ہے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اپروکسیمیشن ایلگردم ہے جو کہ گریڈی اسٹریٹجی پہ بیسڈ ہے اور جیسے کہ ابھی میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا کہ گریڈی اپروچ کچھ پرابلمز کے کیس میں اصل میں آپ کو غلط تو نہیں لیکن برا جواب یا پوئر بیسٹ کے مقابلے میں پور جواب دے گی یہ مثال دیکھیے اور مثال ہے کاؤنٹنگ money وہ یوں سپوز you want to کاؤنٹ آؤٹ ا سرٹن اماؤنٹ آف منی یوزنگ دا فیوسٹ پاسبل نوٹس اینڈ کوائنس یا یہ بھی ہے کہ آپ سمپلی کوائنس کے حوالے سے دیکھیں ا گری آلکردم ووڈ ڈو ایٹ ایچ اسٹیپ ٹیک دا لارجسٹ پاسبل نوٹ اور کوئن دز ناٹ اوور شوٹ اور یہ میں نے آپ کو ایک ویل لوپ دکھایا ہے کہ این سپوز ایک اماؤنٹ ہے جس کو آپ نے کوائنس میں چینج کرنا ہے تو جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ویلو کا کوئن جو ہے جو کہ این سے چھوٹا یا اس کے برابر ہے وہ لو اور اگر کوائن ایسا ملا تو n کو جیسے کہ میں نے لکھا ہے ریڈیوس n بائی ویلو آف دا کوائن اور یہ جو ریڈیوس value ہے اب اس کو لے کے دوبارہ وائل لوپ میں جائیں اور پھر ایک اور کوائن چوز کریں کسی ویلو کا جو کہ اب کرنٹ ویلو آف n جو ہے اس سے بھی کم ہے یہ کاروائی جو ہے یہ وینڈنگ مشین جو ہوتی ہیں جس میں آپ رقم ڈالتے ہیں تو فرض کریں آپ نے کوئی چیز اس میں سے نکالی کوک ہے اس کی بوتل نکالی یعنی کہ مشین ہے جس میں آپ پیسے ڈالتے ہیں اور اس مشین نے آپ کو جو بقیہ رقم ہے وہ کوائنس کی صورت میں فرض کریں واپس دینی ہے اب مشین کی کوشش یہ ہے کہ جو نمبر آف کوائنس آپ کو دینے ہیں وہ کم سے کم ہو فرض کریں اس نے آپ کو پانچ روپے جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں یہاں پہ کیا کیا چوائسیز ہیں اگر کوائنس ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس دو روپے کا کوائن ہے اور ایک روپے کا کوئن ہے تو چوائسز کیا, کیا ہیں؟ وہ پانچ کوئنس آپ کو دے سکتی ہے ایک ایک روپے کے وہ آپ کو ایک دو روپے کا کوئن اور تین روپے روپے کے کوائنس دے سکتی ہے یا وہ دو دو, دو روپے کے کوائنس اور ایک ایک روپے کا کوئن آپ کو واپس دے سکتی ہے اب ان میں فرق کیا ہے فرق ہے نمبر آف کوائنس یعنی کہ اس مشین نے کتنے فیزیکل کوائنس جو ہیں نکال کے آپ کو دیئے واپس مشین کی کوشش یہ ہے کہ اس نے نمبر آف کوئنس جو ہے ان کو کم سے کم کرنا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں سے جو بہتر سولوشن ہے وہ تو یہی ہے کہ دو دو روپے کے یا دو روپئے کے دو کوائنس اور ایک روپے کا ایک کوائن جو ہے وہ واپس کرے اس پرابلم کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جہاں پہ اسی طرح آپ نے ایک لارج کوانٹٹی ہے اس کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور جو نمبر آف پورشنز ہیں ان کو کم سے کم کرنا ہے لیکن فی الحال اس کو یہ کوائن چینج پرابلم کے اضاویے سے دیکھیے کہ میں آپ کو ایک نوٹ دیتا ہوں ایک رقم یا جو کاغذی نوٹ ہے وہ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس کرنسی میں کوائنس ہیں اس چیز کا بھی لحاظ رکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی اور ملک کی کرنسی میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دو روپے کا کوائن یا 1 روپے کا کوئن ملے گا فرض کریں آپ امریکہ میں جائیں وہاں پہ کوئنس جو ہیں وہ ایک ڈالر کا بھی کوائن ہوتا ہے پچیس سینٹس کا ایک ڈالر میں سو سینٹس ہوتے ہیں تو پچیس سینٹ کا ایک کوائن ہوتا ہے جس کو کوارٹر کہتے ہیں دس سینٹس کا کوائن ہوتا ہے جس کو ڈائم کہتے ہیں اور پانچ سینٹ کا کوئن ہوتا ہے جس کو نکل کہتے ہیں اور اسی طرح ایک سینٹ کا کوئن جو کہ سینٹ ہے اگر آپ برطانیہ جائیں گے تو وہاں پہ مختلف کوائنس ہیں ان کی ڈینامنیشن یعنی کہ اس کی جو رقم ہے اس پہ پاؤنڈس برطانیہ میں تو پاؤنڈ ہے اور اس کے بعد ایک پاؤنڈ میں سو پینس ہوتے ہیں اب پچاس پینس کا پچیس پینس کا یا جو بھی وہاں پہ ڈینامنیشن یہ لفظ ڈینامنیشن کا مطلب ہے کہ اس کوائن کے اوپر مقدار کیا لکھی ہے کرنسی کی یہ مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے لیکن کہیں بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ یہ پرابلم جو ہے یہ لاگو ہو سکتی ہے کہ فرض کرے میں آپ کو یا میں نے آپ کو دو ڈالرز جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں کوائنس کی فارم میں اور میرے پاس پچیس سینٹ دس سینٹ پانچ سینٹ اور ایک سینٹ کے کوائنس ہیں اور میری کوشش ہے کہ ان میں سے جو بھی کوائنس میں چنوں ان کی کاؤنٹ ان کی مقدار جو ہے وہ کم سے کم ہو جیسے کہ میں نے روپوں کی مثال دی تھی یہ پرابلم حل کرنے کے لیے ایک لحاظ سے سوچے تو آپ کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ کی ہے وہ کچھ اس قسم کی کاروائی کرتی تھی نیپ سیک کو دیکھا تھا آپ نے کہ نیپسیک ایک بیگ ہے جس کو ہم فل کرتے تھے وہاں پہ ہم نمبر آف آئٹمس کو کم نہیں کر رہے تھے وہاں پہ ہم ویلیو کو میکسیمائز کر رہے تھے آئٹم جتنے بھی آ سکیں تو کچھ لگتا ہے کہ یہ پرابلم بھی ڈائنیمک پروگرامنگ سے حل ہو سکتی ہے مے بی ہم اس کی سب پرابلمس بنا سکتے ہیں اور مے بھی اس کی بنا پہ ہم کوئی ریکرنس ریلیشن بنا لیں گے لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے یہ کام کرتی ہے اور یہ ہمیں کچھ کیسز میں آپٹمل سولوشن دے گی ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے میں ایک چیز دوبارہ دہرا دوں کہ کاروائی کے لحاظ سے تو وہ آسان بھی لگتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور عموماً جب ہم اس کا کوڈ لکھتے تھے تو وہ سمپلی اس ریکرنس ریلیشن کو ایک خاص طریقے سے سولو کرتا تھا لیکن اس چیز کا لحاظ رہے کہ آپ نے دیکھا ہم بعض کا ٹیبلز بناتے تھے اگر وہ پرابلم سائز جو ہے وہ بڑا ہو تو وہ ٹیبل جو ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے اور اتنا بڑا ٹیبل جو ہے میمری میں رکھنا شاید مشکل ہو یا یہ کہ اسپیس کے حساب سے اس کو بہت زیادہ میمری درکار ہوگی جس کی بنا پر شاید وہ ایلگردم اتنا تیز نہ چلے یہ بھی آپ سوچ لیں کہ کچھ ایلگریدمس ٹائمنگ کے حساب سے تو بڑے تیز ہیں لیکن اسپیس کے حساب سے وہ ان کو اتنی زیادہ میمری درکار ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کا کوڈ لکھیں تو وہ پروگرام آہستہ چلتا ہے کیونکہ اس نے اتنی زیادہ میمری میں ڈیٹا ادھر سے ادھر موف کرنا ہوتا ہے لانا ہوتا ہے یا اس میں ڈالنا ہوتا ہے اس کیس میں جیسے کہ میں نے ارض کیا گریڈی اسٹریٹجی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اور ایک لحاظ سے یہ جو چھوٹا سا وائل لوپ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں یہ گریڈی سینس تھی گریڈی یہ تھی کہ این جو ہے فرض کریں یہ وہ پانچ ڈالر یا ایک ڈالر یا پانچ روپے ہیں جس کے آپ نے کوئنس میں چینج دینا ہے تو آپ یوں کریں کہ بجائے یہ کہ پہلے ہی فیصلہ کریں کہ وہ سارے کوائنس کتنے ہوں گے آپ سب سے بڑا کوائن جو ہے وہ جتنے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو کریں جیسے کہ میں نے عرض کیا اگر آپ نے پانچ روپے یا اس سے زیادہ یا پانچ روپے ہی لے لیں پانچ روپے کا آپ نے چینج دینا ہے تو سب سے بڑی ڈینامنیشن کا کوئن جو ہے آپ اس کو استعمال کریں لارجسٹ ڈینامینیشن دو روپے کا کوئن ہے آپ سب سے پہلے دو روپے کا ہی کوئن لیں اب بکیا کتنی رقم رہ گی تین روپے اس کی خاطر اب آپ پھر روپے روپے نہ لیں پھر دو روپے کا کوئن لے لیں اب بکیا رقم کتنی رہے گی ایک روپیہ اب اس کے لیے آپ ایک روپے والا کوئن استعمال کریں یہ وہ گریڈی اسٹریٹجی ہے کہ چونکہ آپ نمبر آف کوئنس مینیمائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خاطر اگر آپ بڑے والے کوئنس جو ہیں ان کو پہلے ان سکوں کو پہلے استعمال کریں تو یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخر میں جو نمبر آف کوئنس ہیں جو سکے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی مثال میں ذرا ڈیٹیل والی آپ کے سامنے آپ پیش کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کون سا کیس ہے جس میں یہ گریڈی ایلگردم یا گریڈی اسٹریٹجی کام کرتی ہے اور وہ بھی کون سا کیس ہے جس میں یہ گریڈی اسٹریٹجی اسی پرابلم کے لیے اس کوئن چینج پرابلم کے لیے کارآمد نہیں ثابت ہوگی تو آئیے اس مثال کی جانب مثال کی خاطر ہم پہلے اس پرابلم کو ذرا فارملی ڈیفائن کر دیں دا کوئن چینج پرابلم از گیون k denominations d1, d2 through dk and given n find a way of writing n as i1, d1, i2, d2 سے لے کے ik, dk تک such that i1 plus i2 plus ik is minimized. The size of the problem is k. اب ذرا اس notation کو سمجھ دیجئے. یہ جو کے ڈینامیشنس ہے یہ وہ سکے ہیں اور فرض کریں آپ کے پاس کے سکے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک روپے کا سکہ ہے اور دو روپے کا سکہ ہے ایک لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں میں بھی ہیں پچاس پیسے کا بھی سکہ موجود ہے تو یہ وہ ڈینامیشنس ہیں d1, d2, dk یہ وہ کوائنس ہیں فرض کریں اس میں جو d1 ہے وہ پچاس پیسے ہے d2 جو ہے وہ ایک روپیہ ہے اور اس طرح آگے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو این ایک نمبر دیتا ہوں روپے ہیں یا ڈالرز ہیں یا جو بھی ہے تو کسی کرنسی میں آپ نے اس کے سکے استعمال کر کے ڈی ون سے لے کے ڈی کے وہ سکوں کی تعداد چننی ہے اور ہر سکے کی جو تعداد ہے وہ یہ آئیز میں ہے یعنی کہ آئی ون ہے ڈی ون کا کاؤنٹ یعنی کہ ڈی ون جتنے سکے ہیں اگر آپ وہ پانچ روپے والے مثال لیں تو اس میں چونکہ ہم نے دو کے سکے چنے تھے تو آئی ون کی ویلیو دو ہوگی اور آئی ٹو اگر ڈی ٹو ایک روپے کا تھا تو ہم نے ایک روپے کا ایک سکہ استعمال کیا تھا جس کی بنا پہ آئی ٹو جو ہے وہ ون ہوا اور اسی طرح اگر اور ڈینامنیشن ہیں تو ڈی کے تک یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں یہ آپٹمائزیشن وہ یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹ ہے I1, I2 سے لے کے IK ان ساروں کو اگر میں جمع کروں تو یہ منیمائز ہو جائے یہاں پہ دیکھیے پھر وہی آپٹمائزیشن والی بات کہ ہمارے پاس کوئی پروبلم ہے جس میں ایک کوانٹٹی ہے جس کو آپ بے شک آبجیکٹو فنکشن بھی کہہ لیں اس کے سم ہے I1 ون تھرو آئی اس کو ہم منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہ ہمارے پاس جو ڈینامینیشن ہیں وہ 1, D1, D2 سے لے کے DK تک ہیں اور جو سائز آف دا پرابلم ہے وہ K ہے یعنی کہ ٹوٹل ڈینامینیشن K ہیں اب آئیے وہ مثال جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ فرض کریں ہم امریکہ میں ہیں اور وہاں پہ 6 ڈالر اور انتالیس سینٹ 6.39 جو ہے اس کو میں نے چینج کی صورت میں واپس کرنا ہے ان میں میں ڈالر کے جو نوٹس ہیں ان کو بھی استعمال کروں گا اور کوائنس کو بھی سکوں کو بھی استعمال کروں گا وہاں پہ پانچ ڈالر کا نوٹ ہوتا ہے دس ڈالر کا بھی نوٹ ہوتا ہے دو ڈالر کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اب شاید نہیں ون ڈالر کا نوٹ ضرور ہے ون ڈالر کا کوائن بھی ہوتا ہے کوائنس کے حوالے سے جیسے کہ میں نے ارض کیا پچیس سینٹس کا کوئن ہوتا ہے جس کو کوارٹر کہتے ہیں سینٹس کا کوائن ہوتا ہے جس کو ڈائم کہتے ہیں اور پھر پانچ سینٹ کا بھی ہوتا ہے جس کو نکل کہتے ہیں اور ایک سینٹ کا کوائن اب اگر آپ نے یا مشین نے چھ 39 اور تھرٹی نائن سینٹس واپس کرنے ہیں تو اس کیس میں یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس مقدار کے حوالے سے جو سب سے بڑی ڈینومیشن ان سے چھوٹی ہے یہاں پہ n کی پوائنٹ 6.39 ہے اس حوالے سے جو سب سے بڑی ڈینامینیشن n سے جو چھوٹی یا اس کے برابر ہے اس سے آپ شروع ہوں چھوٹی سے چھوٹی سے نہیں بڑی سے بڑی جو کہ n سے چھوٹی ہے یا اس کے برابر وہ ہے پانچ ڈالر کا نوٹ تو جیسے کہ میں نے ترتیب سے آپ کو, آپ کو دکھایا ہے کہ اب آپ پانچ ڈالر کو لے کے اس سے اس بیکتار کو کم کریں باقی رہا ایک ڈالر اور 39 نائن سینٹس اب آپ پانچ ڈالر کا نوٹ تو استعمال نہیں کر سکتے اب آپ کو ایک ڈالر کا نوٹ استعمال کرنا پڑے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیے رننگ ٹوٹل جو ہے وہ 6 ڈالر تک پہنچ چکا ہے اب میں نوٹس نہیں استعمال کر سکتا اب میں کوائنس کی جانب جاؤں گا اور 39 نائن سینٹس کے حوالے سے جو سب سے بڑا کوائن میں استعمال کر سکتا ہوں وہ ہے پچیس سینٹس یعنی کہ ایک کوٹر اگر میں نے ایک کوارٹر کو استعمال کیا تو چینج بنا فی الحال سکس ڈالرز اور ٹوینٹی سینٹس اب بکیا رقم جو ہے انتالیس میں سے پچیس نکالا تو اب میں پچیس تو نہیں دوبارہ استعمال کر سکتا اب میں دس سینٹس کا کوئن استعمال کرتا ہوں اور یہاں پہ اب ٹوٹل کاؤنٹ ہو گیا سکس ڈالرز اور تھرٹی سینٹس اور آخر میں اب نکل بھی نہیں ہی میں استعمال کر سکتا کیونکہ وہ پانچ سینٹس کا ہے میرے پاس چار سینٹس باقی ہیں ان کے لیے اب میں ون سینٹس کے کوئنس یا ون سینٹ کا کوئن استعمال کر کے فائنلی یہ جو چینج ہے میرا سکس ڈالرز اور 39 نائن سینٹس جو ہے اس کو میں نے واپس کر دیا یہ ڈالرز اور سینٹس کے کیس میں تو یہ اسٹریٹجی ہمیشہ کام کرے گی اس کا فی الحال ہم پروف نہیں یہاں پہ ڈسکس کریں گے ہم یہ ضرور کریں گے آئندہ گریڈی جو ایلگردمس ہم ڈیولپ کریں گے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم پرو کریں گے کہ یہ واقعی آپ سولوشن ہمیں دیتی ہے فی الحال میں آپ کو ایک مثال اسی کو دکھاتا ہوں جہاں پہ اصل میں یہ گریڈی ایلگریدم جو ہے وہ نہیں کام کرتا اور پھر میں آپ کو وہ صورتحال بھی بتاتا ہوں جس کی بنا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوائن چینج کے کیس میں کب گریڈی ایلگردم کام کرے گا اور کب نہیں اور پھر یہ کہ کوائن چینج پرابلم ان جنرل اگر آپ کو سالو کرنی ہو تو پھر آپ کو واپس ڈائنمک پروگرامنگ میں ہی جانا پڑے گا لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں یہ گریڈی اسٹریٹجی کام کرے گی تو پہلے وہ مثال دیکھ لیجئے جس میں یہ گریڈی اسٹریٹجی کوئن چینج پرابلم کے کیس میں کام نہیں کرتی ایک مثال میں نے آپ کو دکھا دی جس کے کیس میں میں کہہ رہا ہوں کہ کام کرے گی یہ ڈالرز اینڈ سینس والا معاملہ البتہ یہ جو مثال ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ یہ کام نہیں کرے گی تو آئیے اس مثال کی جانب سم فکشنل مانیٹری سسٹم کرونس کم این ون کران سیون کرون اینڈ ٹین کرون کو یعنی کہ کسی ملک کی کوئی کرنسی ہے اور اس میں جو سکے ہیں یا جس طرح ہمارے یہاں روپیہ چلتا ہے یا ہم اگر پیسوں میں بات کریں coins کی تو پیسوں کے coins ہوتے ہیں امریکہ میں جیسے کہ میں نے کہا سینٹس میں کوائن ہوتے ہیں برطانیہ میں پینس ہوتا ہے اسی طرح کوئی فیکشنل کرنسی ہے کسی ملک میں جس میں کوائنس جو ہیں وہ کرونز میں ہیں اور ایک کرون کا سکہ ہے سیون کرونز کا سکہ ہے اب آپ یہ پوچھیں کہ انہوں نے پانچ کا کیوں نہیں بنایا بھئی اب وہاں پہ یہ صورت ہے آپ اس کا مانیٹری سسٹم اگر چینج کر سکتے ہیں تو کریں لیکن فی الحال یہ بات آپ کے سامنے اور دوسری یہ کہ یہ ہم مثال کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ایک کرون کا کوائن ہے سیون کرنس کا کوائن ہے اور دس کران کا کوائن ہے یہ وہ تین ڈینامنیشن ہیں جو کہ سکوں کی صورت میں موجود ہیں تو اب فرض کریں کہ آپ نے پندرہ کرونس جو ہیں اس کو ایس کوئنس جو چھوٹے کوائنس ہیں ان کی صورت میں چینج ہے واپس کرنا ہے تو اب اگر آپ گریڈی الگ لگائیں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ سب سے بڑی ڈینومینیشن پہلے استعمال کریں گے یہ وہ گریڈی بات ہے کہ میں نمبر آف کوئن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے بات ظاہر ہے کہ میں سب سے بڑا کوائن جو ہے اس کو پہلے استعمال کروں اس صورت میں سب سے بڑا کوائن کون سا ہے ٹین کرونز کا تو اس بنا پہ میں نے اگر ٹین کرونز کا ایک سکہ چن لیا تو باقی رہ گئے پانچ کرون جو میں نے واپس کرنے ہیں لیکن سکوں کی مناسبت سے دس تو میں استعمال کر چکا وہ تو نہیں دوبارہ ہوگا پانچ کی خاطر میں اب سات کو بھی نہیں استعمال کر سکتا تو میرے پاس اب صرف ایک صورت ہے کہ میں پانچ ون کرون کے سکے جو ہیں وہ میں واپس کروں تو اب دیکھیے ٹوٹل کتنے کوئنس ہیں یہ نہ دیکھیے کہ ڈینامینیشن کیا ہے اب کوائنس جو ہیں ان کی مقدار کو کاؤنٹ کریں ایک دس کرون کا کوئن اور پانچ ایک ایک کرون کے کوئنس تو ٹوٹل کوئنس ہوئے چھ البتہ اگر آپ یہ ذرا سوچیں یہاں سے آپ کو فوراً اندازہ ہوگا کہ اصل میں آپ اس سے بہتر سولوشن نکال سکتے ہیں اور وہ یہ ہے بیٹر سولوشن وڈ بی ٹو یوز ٹو سیون کرودہ اور ایک پندرہ یہاں پہ کتنے کوائنس ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے دس اونلی ریکوائرز three کوئنس اب یہاں پہ اب آپ کے سامنے یہ صورت حال آئی کہ گریڈی آلگریدم نے ایک سولوشن تو دے دی یعنی کہ وہ چھ کوئنس کی بٹ ناٹ این آپٹیمل سولوشن وہ آپٹیمل نہیں کیونکہ اسی مثال میں ابھی جو صورتحال سامنے آئی کہ اصل میں تین سکے آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اب آپ کی آپٹیمل اسٹریٹجی ہے یہ کوائن پرابلم جو ہے اس میں گریڈی الگریدم بعض کا چلتا ہے اور آپ کو آپٹیمل سولوشن دیتا ہے یہ بھی چیز ذرا غور طلب ہے ذرا اس چیز کا بھی لحاظ رکھیے گریڈی ایلگریدم solution دے گا لیکن وہ آپٹیمل ہو سکتی ہے اور یا آپٹیمل نہیں ہو سکتی یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپٹیمل solution آپ کو ملے لیکن میں ابھی جیسے آپ کو دکھاؤں گا یا مثال نے آپ کے سامنے یہ چیز ظاہر کی کہ ایک ہی پرابلم کے لیے گریڈی ایلگردم نے آپٹیمل سولوشن دی اور دوسرے کیس میں solution دی لیکن آپٹیمل نہیں تو وہ کیا, کیا صورتحال ہے وہ کیا سرکمسٹینس ہے جس میں گرینی الگم جو ہے وہ آپٹیمل solution دے گا اور وہ یو دا گرینی اپروچ گیوز اس این آپٹیمل سولوشن وین دا کوائنس آر آل پاور آف اے فکسڈ ڈینامینیشن اب یہ چیز دیکھیں اور میں ابھی آپ کو ایک بار کہوں گا جس سے آپ اس نوٹیشن کو پہچان جائیں گے n از اکول to آئی ناٹ ڈی ٹو دا پاور زیرو پلس آئی ون ڈی ٹو دا پاور ون آئی ٹو ڈی ٹو دا سے لے کے آئی d to the k اگر آپ اس کو دیکھیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ جو ہمارا بیس نمبرنگ سسٹم ہوتا ہے بیس 2 میں جس میں ہم بائنری لکھتے ہیں یا بیس ٹین میں جس میں ہم اپنے نمبرز لکھتے ہیں عموما یہ ایک لحاظ سے وہ بیس اور پاور نوٹیشن ہے جس میں ڈی جو ہے وہ بیس ہے فرض کریں اگر آپ یہ بیس ٹین میں کریں تو آپ کے جو نمبرز ہیں وہ رائٹ ٹو لیفٹ چلتے ہیں کہ سب سے پہلی پاور ٹین ٹو دا زیرو جس کو اکائی کہتے ہیں اس کے بعد ٹین ٹو دا ون جو ٹین دہائی اس کے بعد ٹین ٹو دا ٹو سینکڑا یا پھر ہزار پھر دس ہزار اور پھر لاکھ یہ وہ دس جو ہے اس کی پاورز ہیں یعنی کہ اس کیس میں سمجھے ڈی جو ہے یہ وہ بیس ہے اور پاورز کے چل رہی ہیں اور یہ جو کوفیشنس ہیں یہ پھر اگر بیس ٹین میں ہیں تو وہ نمبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر آپ کے سامنے میں ایک نمبر پیش کروں جیسے آٹھ سو پینتالیس تو اس کا اصل میں مطلب یہ ہے ایٹ ٹائمز ٹین ٹو دا ٹو پلس فور ٹائمس ٹین ٹو دا ون پلس فائیو ٹائمس ٹین ٹو اگر بائنری ہے تو کوفیشن جو ہیں وہ 1 اور 0 ہوں گے اور اس میں ہوگی اب یہ بات میں نے لکھی ہے کہ note دیٹ دس از این ریپرزینٹڈ ان بیس ڈی اب جہاں تک یو ایس کا تعلق ہے وہ اصل میں powers of 5 بی ہیں اور ملٹیپل of 5 بی ہیں یعنی کہ ایک سینٹ کا کوئن دیکھ لیں تو وہ فائیو ٹو دا زیرو ہو گیا پانچ سینٹس کا کوائن فائیو ٹو دا ون ہو گیا اور جو پچیس سینٹس کا کوائن ہے وہ فائیو ٹو دا ٹو ہو گیا البتہ یہ جو ٹین سینٹس ہے یہ پاور آف فائیو تو نہیں بنتی البتہ یہ ملٹیپل آف فائیو ہے یعنی کہ ٹو ٹائمس فائیو اگر یہ صورتحال ہے کہ جو ڈینامنیشن ہیں وہ کسی بیس کی پاورس ہیں یا اس کے ملٹیپلس ہیں تو پھر یہ گریڈی ایلگردم جو ہے یہ کام کرے گا اب اگر گریڈی ایلگردم کام نہیں کرتا تو کیا کوئی اور طریقہ ہے جس سے ہمیں اپٹیمل سولوشن ملے دیکھیے گریڈی سولوشن سے یا گریڈی آلگریدم سے مجھے سولوشن تو مل جائے گی اپٹیمل شاید نہ ملے اور یہ وہ مثال تھی کرونز والی جس میں جو ڈینامینیشن تھی وہ ون سیون اور ٹین تھی اب اس میں جو سیون اور ٹین ہے یہ شورلی آپس میں ملٹیپل نہیں ہیں نہ ہی وہ کسی بیس کی پاورز ہیں اگر ایسا ہو کہ ڈینومینیشنز جو ہیں وہ پاورس نہیں یا ملٹیپلز نہیں تو پھر کیا جائے وہاں پہ پھر اگر ہم نے آپٹیکل سولوشن ڈھونڈنی ہے تو ہمیں ڈائنامک پروگرامنگ استعمال کرنی پڑے گی میں آپ کو اس کی فارمیلیشن دکھاتا ہوں اور اس کی فارمیلیشن سے آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ اس کو آپ سالو کیسے کریں گے میں اس کو ٹوٹلی totally سالو نہیں کروں گا ایک لحاظ سے یہ پھر ڈائنامک پروگرام کی مثال سمجھیے اور فارمولشن کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا آپ اس کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ ہم وہ فارمولشن کیوں اور کیسے بنا رہے ہیں سیٹ اپ ٹیبل سی ون ڈاٹ ڈاٹ کے این زیرو ڈاٹ ڈاٹ ان یاد رہے یہ کیا ہے اور این کیا ہے کے جو ہے وہ ڈینامینیشن ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے روز ڈی نوٹ اویلیبل یعنی کہ وہ سکے ڈی آئیز اور ڈی جو ہیں اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ملٹیپلز ہیں کسی بیس کی وہ سمپلی ڈی ہیں اور وہ کہاں تک چلتی ہیں ایک سے لے کے ڈی کے تک جو کی مثال تھی اس میں K جو ہے وہ تین ہوگا ڈی جو ہے وہ 1 تھا ڈی ٹو جو ہے وہ 7 ہے اور ڈی تھری جو ہے وہ 10 جو کرونز کی ہے جو اس میں کالمس ہیں وہ ہوں گی اماؤنٹس اور اماؤنٹ جو ہے وہ شورلی 0 سے تو شروع ہوگی لیکن N تک جائے گی یہ وہ اماؤنٹ ہے جس کو ہم کوائنس کی صورت میں چینج کی فارم میں کسی کو دینا چاہتے ہیں اگر وہ مشین ہے تو مشین نے وہ کوئنس نکال کے آپ کو دینے ہیں تو کالمس جو ہے دے ڈینو دی اماؤنٹ فروم زیرو ٹو این یونٹس اور ہم یہاں پہ انڈیکس جے استعمال کریں گے جے جو ہے وہ زیرو سے لے کے این تک چلے گا اب اس نوٹیشن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ وہ نیپ سیک والی بات کچھ بنتی جا رہی ہے کہ سی آئی جے denotes the minimum number of coins required to pay an amount j using only coins of denominations 1 through i and سی is the solution required سولوشن اب یہ جو کاروائی ہے اس کو دیکھیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً نیپسیک جیسی بات بن رہی ہے وہاں پہ نیپسیک آئی جے جو تھا یا وہ جو ہم نے ٹیبل بنایا تھا وی والا اس میں وی آئی جے تھا کہ اگر ہم آئٹم ون تھرو کے استعمال کریں اور ویٹ لیمٹ جو ہے وہ سمال ڈبلیو ہے تو سی آئی جے وہ آپ کو وہ میکسمم ویلیو بتاتا تھا یہاں پہ اب سی آئی جے دیکھیے ڈی نوٹس دا مینیمم نمبر آف کوائنس ریکوائر جے یوزنگ only coins of denominations one through i اور پھر final solution جو ہے وہ سی کے کاما میں ہوگی نیپس کے حوالے سے اگر یاد ہو ہم آگے بڑھائیں تو جو ریزننگ ہوگی وہ یو کہ to pay an amount j units یعنی کہ n تو نہیں n سے کم j units using coins of denominations ون through i یہ بھی کہ میں پوری denominations dk تک نہیں سمپلی ڈی آئی تک استعمال کروں گا وی ہیو ٹو چوائس choose not to use any اینی of denomination اور چوز choose at least one آف of آئی also آلسو پے دی اماؤنٹ جے مائنس ڈی آئی اب پھر وہی نیف سیک کے حوالے سے وہاں پہ بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ یا تو آئٹم آئی کو ہم چن لیں یا اس کو نہ چنے اگر نہیں چنتے تھے تو پھر وہ وی آئی مائنس ون والی بات تھی اور اگر ہم اس کو چن لیتے تو نہ صرف ویلیو آف آئٹم آئی ایڈ ہوتی تھی بلکہ نیپ سیک کا وزن جو تھا اس کو ہم ڈبلو آئی سے کم کرتے تھے یہاں پہ بالکل ویسے ہی اگر ہم آئی ڈینامیشن والا کوائن یعنی کہ ڈی آئی استعمال کریں تو پھر جو بقیہ۔ رقم ہم نے فی الحال دینی ہے وہ ہوگی جے مائنس ڈی آئی یعنی کہ جے میں سے اس ڈینیشن کی ویلیو کو اب سب کر دو یہاں سے اب ریکرنس ریلیشن صاف ظاہر ہے کہ ٹو پے جے مائنس ڈی آئی یونٹ اٹس آئی کاما جے مائنس ڈی آئی کوائنس دس سی آئی جے از اکول ٹو پلس سی آئی جے مائنس ڈی آئی اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے ایک کوئن کو چنا ہے میں نمبر آف کوئنس کو یاد رکھیے میں ویلوز نہیں کر رہا میں نمبر آف کوئنس کر رہا ہوں تو اگر میں ایک ڈی آئی والا کوئن استعمال کر لوں تو یہ ون آ گیا اور پھر دیکھیے سی آئی کام میں جے مائنس ڈی آئی یعنی کہ میں پھر ڈی آئی والا کوائن استعمال شاید کر سکوں یا میں نہ کر سکوں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے جے مائنس کی ویلو پہ اب ہم چونکہ مینمائز کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم یہ اس کا منیمم لے لیں گے کہ اگر ہم i, ڈی آئی کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے ان دونوں کے کیسز میں ہم ویلوز نکال کے اور پھر ان دونوں میں سے جو منیمم ہے اس کو ہم سی آئی میں رکھ دیں گے جس کی بنا پہ اب یہ ریکرنس بن گئی کہ سی آئی جے از اکول ٹو منیمم آف سی آئی مائنس ون پلس سی آئی جے مائنس ڈی یہاں پہ اب وہ بیس کیس بھی شامل ہو جائے گا البتہ میں اب اس کو ایک الدم کی فارم میں لیے چلتا ہوں وہاں پہ یہ بیس کیس بھی نظر آ جائے گا فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ ڈیز جو ہیں یہ کے تک موجود ہیں اور وہ ہیں ون کاما فور سکس یہ میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ آپ کے پاس تین ڈینامنیشنس ہیں ڈی ون جو ہے وہ ون ہے ڈی ٹو جو ہے وہ فور ہے اور ڈی ٹری جو ہے وہ سکس ہے اب یہاں پہ بیس کیس کے فور آل آئی ون تھرو کے سی آئی کامس زیرو از اکو یعنی کہ اگر آپ نے چینج ریٹرن کرنا ہے زیرو کا یعنی کہ زیرو روپے ہیں یا زیرو ڈالرز ہیں تو یقیناً اس کیس میں آپ کو کوئی کوائن واپس کرنے کی ضرورت نہیں اس کیس میں تو وہ اماؤنٹ ہی زیرو ہے تو پھر کوئنس کا کاؤنٹ کرنے کا معاملہ کیسے بنا تو یہ ہماری وہ بیس کیس کنڈیشن ہے اور دوسرا یہ کہ میں اب اس کو ڈائنمک اسٹریٹجی کے حوالے سے سالو کر رہا ہوں کہ میں یہ ٹیبل بنا رہا ہوں اور اس کو میں ایک لحاظ سے باٹم اپ فیشن میں یا رو بائی رو کالم بائی کالم اس کو فل کروں گا اور اب جو بقیہ ایلگردم ہے وہ پھر سمپلی بالکل نیپ سیک کی طرح یہ لوپ کے اندر لوپ ہوگا ایک جو ہے وہ ون ٹو کے چلے گا دوسرا ون ٹو این چل رہا ہے اور وہاں پہ وہی مجھے دیکھنا پڑے گا کہ جے جو ہے اگر وہ ڈی آئی سے کم ہے تو پھر میں ڈی آئی استعمال کر سکتا ہوں ورنہ نہیں یہ الیدم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے لیکن اس کو میں لائن بائی لائن سٹڈی نہیں کروں گا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یقیناً اگر آپ نیف سیک والی کاروائی سمجھ گئے ہیں تو یہ تقریباً ویسی ہی کاروائی یہاں پہ ہو رہی ہے نتیجن دیکھی آخر میں ریٹرن سی کے کاما جس میں کہ وہ فائنل آنسر ہے نمبر آف کوئنس کا اچھا یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نیپسیک کی طرح مجھے نمبر آف کوائنس تو پتہ چل گئے لیکن وہ ایکچول ڈینامینیشن کیا ہیں وہ یہ الگ نہیں کیلکولیٹ کر رہا یاد ہے ہم نے نیپسیک کے کیس میں پھر کیا, کیا تھا وہاں پہ ہم نے ایک اڈیشنل ٹیبل کیپ بنایا تھا جس میں اگر ہم ایک آئٹم کو استعمال کرتے تھے نیپ سیک میں ڈالتے تھے تو ہم اس کی ویلیو ون سیٹ کر دیتے تھے اور اگر ہم آئے آئٹم کو نہیں ڈالتے تھے بیگ میں تو ہم اس کو زیرو سیٹ کرتے تھے وہی وہ بات یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے ڈینامنیشن ڈی آئی استعمال کیا تو اس ایلبردم میں جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ وہ کی پرے بنا لیں جس میں اس کی ویلیوز ون اور زیرو سیٹ کریں ڈپینڈنگ آن کہ آپ نے ڈی آئی کو لیا یا نہ لیا دونوں کیسز میں ون یا زیرو اور پھر آخر میں آپ ویلو تو پتا چلی سی کے ان سے جیسے کہ یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے البتہ اس کے ساتھ آپ وہ کیپ جو ٹیبل ہے اس کو بھی بے شک ریٹرن کر دیجیے جس کو استعمال کر کے وہ ایکچوئل کوائنس جو ہے ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ بھی آ جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف کوائنس تو فرض کریں 10 ہے لیکن ڈینومینیشن کے حساب سے وہ کوئنس کیا ہے اب آئیے اصل بات کی طرف کہ گریڈی نے ہمیں آپٹیمل سولوشن دے دی جو کہ بائڈ میں نے پروو نہیں کیا اس کیس میں میں پروف نہیں کروں گا یہ میں ایز این ایکسرسائز فی الحال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں بعد میں جو کچھ گریڈی ایلگردمس ہیں وہ میں پرو کروں گا کہ وہ واقعی ہی آپٹیمل دیں گے ہم اس کا میتھمیٹکل پروف دیں گے البتہ جو الگریدمس کے حوالے سے ہم کاروائی کرتے ہیں کہ ایلگردم کا ٹائم جو ہے وہ کیا ہے کیونکہ اگر ایک ہی پرابلم کے لیے ہمارے پاس دو ایلگردمس ہیں تو یقیناً ان میں سے جو بہتر ہے ٹائم کے حوالے سے اور جو ہمیں ریزلٹ بھی اچھا دیتا ہے تو یقیناً میں وہ الگریدم استعمال کروں گا اب آئیے اس کے ٹائمنگ کمپیرزن کی طرف دا گریڈی الگریدم takes order کے time کیونکہ اس case میں تو آپ simply denominations جو ہیں ان کو چن لیتے ہیں اور ہائیسٹ ڈینامنیشن کو چنتے ہیں وہ جو وائل loop شروع میں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ سمپلی این کی ویلو کو ریڈیوس کرتا جاتا ہے ڈینامنیشن سے تو اگر ایک ایک ڈینامنیشن ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے تو وہ لوپ جو ہے وہ کے ٹائمس چلے گا اور میرے پاس وہ آنسر آ جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے پاس شاید نان آپٹیبل آنسر آ جائے لیکن اگر وہ صورت حال ہے کہ وہ جو ڈینامنیشن ہیں وہ ملٹیپلس ہیں کسی بیس کی یا پاورس ہیں تو اس کیس میں وہ مجھے آپٹیمل solution آرڈر کے ٹائم میں دے دے گا یعنی کہ جتنی میری ڈینامنیشن ہے اتنا ہی مجھے ٹائم درکار ہوگا کیونکہ اس میں وہ سمپلی وائل لوپ چلتا ہے جو ڈائنامک پروگرامنگ ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوپ کے اندر لوپ ہے ایک آؤٹر لوپ کے ٹائمس اور انر لوپ n ٹائمس چلتا ہے جس کی بنا صاف ظاہر ہے میں آڈر کے این الدم بنا رہا ہوں اب اگر آپ کو یاد ہو میں نے دیکھا n دکھایا تھا کہ وہ ملٹیپلس آف کسی بیس کے بھی ہو سکتا ہے کین بی ایز لارجسٹ 2 ٹو دا کے یعنی کہ کوئی نمبر جو ہے اس کو میں 2 ٹو دا کے کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں تو چونکہ n جو ہے وہ 2 ٹو دا کے ہو سکتا ہے اس بنا پہ اصل میں جو آرڈر کے این ہے اگر 2 ٹو ٹو k ہے یا فرض کریں وہ 2 ٹو دا k ہے تو اصل میں یہ ایکسپونیشیل ایلگردم بن گیا یعنی کہ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے وہ آپ کو سولوشن تو دے گی لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اس کی گروتھ جو ہے وہ ایکسپونیشیل ہو سکتی ہے اور یہ بھی آپ سوچئے کہ آپ نے وہ ٹیبل بنانا ہے جس میں آپ نے وہ ویلوز لوڈ کرنی ہے اور وہ ٹیبل بھی بڑا ہوگا کے ٹائمس N یعنی کہ K کی ویلیو بڑی ہے اور N کی ویلیو بڑی ہے تو پھر دونوں کیسز میں یا ان کا جو ملٹیپل ہے وہ کافی بڑا نکلے گا یہ کوائن چینج پرابلم جو ہے ڈسکرائب کرنے میں کافی آسان ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ بھی صورت حال آپ کے سامنے ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم گریڈی اسٹریٹجی سے اس کی سولوشن نکال سکتے ہیں تو وہ کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی وہ جو میں نے آپ کو شروع میں مثال دی تھی کہ پانچ روپے آپ نے واپس کرنے ہیں تو دو روپے اور ایک روپئے کے کوائنز آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اب یہ دیکھیں کہ جس کرنسی میں آپ نے چینج ریٹرن کرنا ہے اس میں جو ڈینامینیشنز یا وہ جو سکے ہیں وہ کسی بیس کی ملٹیپلز یا پاورس ہیں تو پھر آپ گریڈی سولوشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آرڈر کے ٹائم میں یعنی کہ بہت جلدی آپ وہ سولوشن نکال سکتے ہیں ہاتھ سے بھی البتہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈائنامک پروگرامنگ خیر اب ہم ڈائنمک پروگرامنگ کو دوبارہ اجاگر تو نہیں کرنا چاہتے یہ بعد میں بات پھر ایسی ہوگی کہ ڈائنامک پروگرامنگ کا ہم سہارا لیں گے فی الحال گریڈیڈم کی سلسلے میں جو دوسری مثال ہے وہ جانی پہچانی ہے اور وہ ہے ہف انکوڈنگ ان کوڈنگ ہف مین ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں بائنری ٹریز کی مثال یا اس کے استعمال اس کی ایپلیکیشن کے حوالے سے کافی تفصیل سے ڈسکس کی تھی یاد دہانی کے لیے کہ وہ ہف انکوڈنگ اصل میں کیا تھی آئیڈیا یہ تھا کہ آپ نے ٹیکسٹ ڈیٹا یا کوئی بھی ڈیٹا ہے جس کو ہم نے کسی کوڈنگ میں اگر آپ ٹیکس کو لیں اور وہ ایسکی میں ہے تو اس میں آپ کو دیا گیا ہے فرض کریں وہ فائل ہے یا کوئی میسج ہے ای میل میسج ہے یا کوئی اور چیٹ میسج ہے اب آپ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا آپ کہیں ڈیسٹینیشن پہ نیٹورک کے ذریعے بھیجوانا چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس میں جو نمبر آف بٹس ہے فار ایگزامپل وہ کم سے کم ہو یعنی کہ آپ اس کو کمپریس کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کاروائی فائلوں کے ساتھ یا امیج فائل کے ساتھ ضرور کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹا اگر بھیجنا چاہیں تو آپ اس کو زپ کر دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی کمپریشن یوٹیلٹی استعمال کر کے آپ اس کو کمپریس کرتے ہیں تاکہ اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے یا سائز آف میسج جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے اب اس کو چھوٹے کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں یہ آپ جیسے کہ میں نے عرض کیا زپ یوٹیلٹی استعمال اگر کرتے ہیں تو ایک طریقہ ہے زپ جو ہے وہ ایک اور ایلگردم استعمال کرتا ہے البتہ کمپریشن کے حوالے سے ایک پرانا الگردم جو کہ انتہائی افیشینٹ ہے وہ ہے ہفمن ان اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کیا یہ تھا کہ جو ہمارے پاس میسج ہے فرش کریں انگریزی کا ایک ٹیکسٹ میسج ہے اور اس کو ہم نے ایسکی میں ایٹ بٹ ایسکی میں ریپرزینٹ کیا فرض کریں آپ کے پاس انگلش کا کوئی میسج ہے ایک سینٹنس ہے ایک فکرہ ہے جس کو آپ کہیں بھیجنا چاہتے ہیں نیٹورک کے ذریعے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے اب یہ سائز والی بات ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے کس طرح کی تھی یاد ہے میں نے ایس کی کوڈس استعمال کیے تھے کہ ہر انگلش کریکٹر جو ہے اس میں لیٹرز بھی ہیں اس میں ڈیجٹس بھی ہیں یا دوسرے کوما فل سٹاپ، اسٹاپ سیمائکولن یہ سمبلز بھی ہوتے ہیں تو ان ساروں کے اس کی کوڈز ہوتے ہیں جو کہ ایٹ بٹ کوڈ ہے اوریجنلی یہ اصل میں سیون بٹ کوڈ تھا لیکن اب وہ ایٹ بٹ ہے کیونکہ ایٹ بٹ جو ہے وہ ملٹیپل آف ٹو بنتا ہے تو ایٹ بٹ کوڈ میں یہ ہم کیریکٹرس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اگر میسج لینتھ فرض کریں دس کیریکٹرس ہیں یعنی کہ اس میسج میں اگر آپ اے بی سی یا جو بھی کیریکٹرز ہیں ان کو گنے اور اسپیس کو بھی گنے تو وہ تقریباً دس ہے اب اگر ان دس کیریکٹرس کو میں نے بھجوانا ہے تو ٹوٹل نمبر آف بٹس کتنے بنے ایٹ 10 ٹین یعنی کہ اسی بٹس اور اس وقت میں نے آپ کو مثال سے دکھایا تھا کہ کس طرح ہفمن انکوڈنگ کر کے ہم اپروکسیمیٹلی تھرٹی سے فورٹی پرسینٹ یا میبی اس سے زیادہ بھی سکسٹی پرسینٹ تک کمپریشن کر سکتے ہیں یعنی کہ یہی میسج جو ہے یہ بجائے اسی بٹس میں بھیجنے کے ایکچولی اس سے کم بٹس میں بھیجا جا سکتا ہے اس کی خاطر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کیا یہ تھا کہ میسج میں ہر کیریکٹر جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا تھا یعنی کہ میسج میں دیکھا کہ اے کتنے ہیں پھر بیز کتنے ہیں پھر سیز کتنے ہیں اسپیسیز کتنی ہیں اور یوں جتنے کیریکٹرز پرنٹبل کیریکٹر میسج میں ہو سکتے ہیں اس کا ہم نے کاؤنٹ کیا تھا یعنی کہ اس کی فریکوینسی نکالی تھی پھر ہم نے یہ کیا باٹم اپ طریقے سے ان فریکوینسیز کو لے کے اور ان کیریکٹرس کو لے کے یعنی کہ ہر کیریکٹر اور اس کی فریکوینسی کو لے کے ہم نے ایک ٹری بنایا تھا اور ٹری بنانے کی کاروائی کیا تھی وہ یہ کہ ہم نے ہر کیریکٹر کے لیے اور اس کی فریکوینسی کو لے کے ایک نوٹ بنایا یہ جو نوٹ تھا یہ لیف نوٹ بنتا تھا اور پورے ٹری میں یہ آخر میں لیف نوڈز ہی تھے البتہ وہ مختلف لیولز پہ آ جاتے تھے پھر ہم نے یہ کیا کہ ان میں سے جن کی فریکوینسی سب سے کم ہے یعنی کہ ان کی اکرنس جو ہے یعنی کہ اس میسج میں فرض کریں وائی یا زی یا اس طرح کا کریکٹر بہت کم ہے تو اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بہت کم تھی اور اگر لیٹر اے یا ای یا آئی یا یہ جو واولس ہوتے ہیں عموما زیادہ ہوتے ہیں ان کی فریکوینسی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی تو ہم نے کیا یہ کہ جو سب سے چھوٹی فریکنسی والے تھے نوڈز ان کو ہم نے مرج کر کے ایک لحاظ سے ایک پیرنٹ نوڈ بنایا جس میں ہم نے دونوں فریکوینسیز کو ایڈ کر کے ادھر ڈال دیا پھر ہم نے جب ایسے نوڈز بنا لیے تو پھر ان نوڈز کو فردر جوائن کیا یعنی کہ ہر سٹیج پہ ہم چھوٹی سے چھوٹی جو فریوینسیز یا تو لی نوٹ کی یا کسی مرچ نوٹ کی لے کے ان کو آپس میں مرچ کرتے تھے ٹو ایٹ اے ٹائم اور اس کی بنا پہ ہمارے پاس ایک بائنری ٹری بن گیا جو کہ ہم روٹ تک لے گئے تھے پھر ہم نے یہ کیا کہ روٹ سے کاروائی شروع کی اور رائٹ right برانچ کو ون دیا اور لیفٹ برانچ کو زیرو دیا اور یہ جو اسائنمنٹ تھی ون زیرو ون زیرو والی یہ ہم روٹ سے لے کے ہر لیف نوٹ تک کرتے گئے اور پھر یہ ہوا کہ تمام جو ٹری کی برانچز ہیں بائنری ٹری پہ اس پہ ونز اور زیروز آ خیر اتنی ڈسکرپشن سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ وہ ہفمن الگردم جو ہم نے اس وقت ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھا ابھی اس میں اور بھی چند باتیں تفصیل کے لحاظ سے باقی ہیں آج کے لیکچر کا چونکہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے جو آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر میں پڑھا تھا اور ہماری ایلگردم کی کتاب میں موجود ہے اس کو ریوائز کر لیں ان اگلی دفعہ میں اس کی کچھ ڈیٹیل بھی پرزینٹ کروں گا اور پھر اس میں یہ جو گریڈی نیس ہے یہ میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں آئی یعنی کہ اس پہ وہ گریڈی الگریدم کیسے لاگو ہوا جس کی بنا پہ ہفتمن ان جو ہے آپ کو آپٹیمل سلوشن دیتا ہے کمپریشن کے حوالے سے یہ گفتگو ان اگلی دفعہ تب تک خدا حافظ